الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ابتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كَانَ اللہ رقیب سورہ النساء چوتھے پارے کے آخری پاؤ سے شروع ہوتی ہے پورا پانچواں پارہ اور ایک پاؤ چھٹے پارے کا ڈیڑھ پارے پر مشتمل یہ سورہ ہے سورت کا نام النساء ہے چونکہ اس میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے ہیں اس لیے سورت کا نام النساء ہے سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں ڈرو اپنے پا, پالنے والے رب سے جس نے تمہاری پرش کی تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اس جان سے اس کی بیوی بنائی اور اسے مرد اور دنیا میں پھیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے لوگوں سے سوال کرتے یار خدا کا خوف کر اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے جس کا واسطہ دے کے لوگوں سے سوال کرتے اس اللہ سے ڈرو بے اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے اندھیری کالی کٹرات ہو طوفان بادے بارہ ہو کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی مولا اس کا رنگ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے پاؤں کی آواز بھی سن رہے ہیں ڈیری تمہاری دیکھی جا رہی ہے وقت اور تاریخ جگہ دو راستے دکھا دیے خیر اور شرکا تمہاری میری باتیں کل قیامت کو ہوں گی اس کے بعد یتیموں کا مسئلہ بیان ہوا کیونکہ یتیموں پہ بڑا ظلم و ذتم ہوتا تھا آدمی مر جاتا تھا مالدار خاص طور پر تو اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے فرمایا جھنڈم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو یتیم کا مال کھا کر یہ نہ ہو کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے تم مال ٹھکانے لگا دو اس کے مال کی حفاظت کرو اگر تم مستحق ہو اور کوئی تمہارا کاروبار نہیں ہے اس میں سے چید اپنی تنخواہ اپنا حصہ لو اور اس کے مال کے سارا اچھی طرح تجارت اور نگرانی کرو اور اگر تم مالدار ہو تمہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر نہ لو اللہ کے لیے ایک اجر ثواب آخرت میں رکھو سارا کچھ دنیا میں ہی نہیں ہے ہوتا یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی تھی مال والی اس سے شادی کر لیتے تھے اور اس کا مہر ادا نہیں کرتے اللہ نے کہا غلط بات ہے جیسے دوسری عورتوں سے نکاح کا پیغام پھینچ کے نکاح کرتے ہو اور ان کے حقوق کا خیال ہو رکھا جاتا ہے مہر لو لیتے ہیں تم سے ایسی اس کا بھی ادا کرو نہیں تو اور عورتیں تھوڑی ہیں دو کر لو تین کر لو چار کر لو اس سے نہیں ہیں لیکن شرط یہ ہے زیادہ نکاح کے کہ انصاف کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی تمہارے لیے بہتر ہے یتیم کا جو ہے نا اس کا امتحان لو جب بڑا ہو تھوڑا مال دے کے دھو تصرف ٹھیک کرتا ہے سودا ٹھیک کرتا ہے جب دیکھ لو کہ اب اس کو اچھی طریقے سے معاملات جو ہے بڑا ہو گئے ہے اور کھبالنے آ گئے ہیں تو اپنے برادری میں سے کوئی لوگ گواہ بنا کے اس کا مال اس کے سپرد کر دو اور اس کا اجر بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور اس کا خیال رکھنے والا کل قیامت کے دن بھائی یہ کوئی تصویر نہ بنائے یہ جو موبائل موبائل کی چمک منگوا رہی ہے آرام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن میں محمد کا پڑوسی ہوگا صلی اللہ اس کے بعد وراثت کے مسائل بیان ہوئے پہلے اولاد کی وراثت بیان ہوئی پھر ماں باپ کی وراثت بیان ہوئی پھر میاں بیوی کی وراثت بیان ہوئی اس کے بعد بہن بھائی اور بہن بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں ماں باپ دونوں کی طرف سے یا صرف باپ کی طرف سے ان کا مسئلہ صورت نساء کی آخری عیت میں ہے اور جو صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں ان کا مسئلہ یہاں ہے اس کے بعد اللہ نے نکاح کے مسائل بیان کیے اور اس میں جو حرام عورتیں جن سے نکاح جید نہیں ہے وہ بیان کیے خون کے لحاظ سے حرام سات عورتیں رضا دودھ کے لحاظ سے حرام سات عورتیں سسرالی رشتہ مثلا باپ کی منکوہا حرام ہے ساتھ حرام ہے بہو حرام ہے جس عورت سے نکاح ہو اس کی لڑکی پیچھے سے وہ حرام ہے دو بہنوں کو کٹھا کرنا حرام ہے خالہ بھانجی کٹھی کرنی آرام ہے پھوپی بھتیجی کٹھی کرنی آرام ہے دوسرے کے نکاح میں عورت جو ہے وہ آرام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کے بعد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ہون ان تجنبو کبائر آیرہ ماتون ہو نہ ان کا فرحان آتے گو. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود ہی معاف کر دیں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو اب مسئلہ یہ کہ بڑا گناہ کیا ہے جس پر ہاتھ جنم کی وعید ہے اور جس پر اور غضب کی بات ہے وہ کبیرہ گنا ہے اور کبیرا گنا تقریباً ستر کے قریب ہیں اور ان میں دس گنا بڑے ہیں دس گنا بڑے گنا ہیں سات تو کٹھے ایک ادیش کے اندر ہے رسولہ فہما اس طرح بھی ہے سب البوب سات تباہ کرنے والی چیزوں سے بچوں شرک قتل جادو یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا اور پاک دامن بے خبر عورتوں پہ تہمت لگانا اور جہاد سے بھاگنا پیچھے اس کے علاوہ جھوٹی گواہی ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جب سچی توبہ کی جائے تو کبیرہ گناہ ماف ہو جاتا ہے سچی توبہ کیا جس میں تین شرطیں ہوں پہلی بات گنا کو چھوڑو نمبر دو اس پہ شرمندگی ہو نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو کبیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کرو پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر کرو لیکن جب کرو تو سچی کرو اللہ فرماتے ادرگاہ ماں درگاہ ناؤمیدی میں ست بار اگر توبہ شکستی بادا میرے بندے میرا دربار کوئی ناؤمیدی کا دربار نہیں ہے تیری سو دفعہ بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے نا توبہ کار آ میں مولا معاف کرنے والا ہوں اور فرمایا اگر بغیر توبہ کے انسان مرے تو دو قسمیں اگر شرک کے علاوہ گناہ ہیں تو اللہ کی مرضی شروع میں معاف کر کے جنت دے اور چاہے سزا دے کے جنم میں جنت اس کو دے لیکن اگر سرک پر مرت تو پھر لو علیہ السلام کا بیٹا ہو ابھر آئیم علیہ السلام کا باپ ہو محمد وسلم کا چچا ہو یہ جنت میں نہیں آ سکتے اللہ نے فرمایا جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا ایسے مشرق جنت میں نہیں جا سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور گھریلو مسئلہ بیان کیا گھریلو جو ہے بامی مشورہ سے کام چلاؤ امور چلاؤ اور ملکہ ہے گھر کی رفیقہ ہے مشیرہ ہے اولاد کی نگرانی کرنے والی ہے گھر کی رونق ہے گھر کی جنت ہے ٹھنڈک ہے ہاں آدمی آئے اس کو ملے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے گھر میں بامی اعتماد شفقت پیار سے چلو مشورے سے چلو ایک دوسرے کی بات سنو عورت کی ایک بات اچھی نہیں لگتی دوسری دیکھ لو دوسری نہیں تیسری دیکھ لو باہمی. لیکن جب فیصلہ کن معاملہ آئے کوئی کسی قسم کا رشتے کا دوسرا پھر مرد حاکم میں فیصلہ پھر مرد کا ہوگا وجہ دو ایک تو جسمانی ساخت کے لحاظ سے اصاب قوت طاقت کے لحاظ سے ذہن برداشت عقل کے لحاظ سے. مرد کا جسمانی طور پر اللہ تعالی نے ویسے ہی سلسلہ قوی بنایا نمبر دو اس لیے کہ خرچ مرد کرتا ہے فرائض مرد کے ہیں اخراجات مرد کے ذمے رسولی بات ہے جس کے ذمے اخراجات ہیں فیصلہ بھی اس کا ہوگا فیصلہ کن بھی, اس بھی ہو اگر بیوی کے اندر کچھ غلطی ملتی ہے تو اس کے طریقے بتائے نصیحت کرو نصیحت کرو اس کو اور بائکاٹ کرو تو گھر میں یہ نہیں گھر سے نکال لو جیسے یہ سارے لال بکڑ ہیں غیر ملکیوں کی پیروی کرتے ان کو خوش کرنے کے لیے اور خوش وہ پھر بھی نہیں ہوتے یہ ٹھیک نہیں ہے گھر میں رہ کے اس کو سمجھایا جائے اور اس کا بائکاٹ کیا جائے اس کے بعد 69 ایت نمبر ایت میں اللہ نے فرقہ واریت کا علاج پیش کیا لوگ حیران ہیں پڑھے لکھے لوگ اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, اسلام ایک ہے, دین ایک قرآن یہ فرقے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی اور اس کا حل بھی پیش کیا سنیے ایت اے ایمان والو عتی اللہ وحطی الرسول اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شری آ کے متم میں سے ان کی تھی. اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلے میں چاہیے سے یا مارکیٹ میں ویگن میں سفر کرتے ہوئے برادری خاندان میں ایک کہتا یہ ہے یہ ثواب ہے کہتا ہے یہ گناہ ہے ایک کہتا ہے یہ محبت ہے ایک کہتا ہے یہ گستاخی ہے ایک کہتا رفیدین کرنی ہے ایک کہتا ہے نہیں کرنی ایک کہتا ہے سرط فاتحمام کے پیچھے پڑھنی دیں آپس میں مت جھگڑا کرو بس کرو قدورت دین اسلام پیار محبت کی دعوت دیتا ہے اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا اللہ رسول اس نے بھی پڑھا ہے اپنی اپنی بات قرآن عدیض پہ پیش کر لو جس کی بات وہاں مل گئی ٹھیک دوسرے کی غلط یہ ہے طریقہ فرقہ واریت کو ختم کر کا اس کا شادی نزول سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے امیر صاحب ناراض ہو گئے ساتھیوں پر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا نا میری اطاعت کا جی لکڑیاں کٹھی کرو لکڑیاں کٹھی کی آگ جلاؤ آگ جلنے لگی اب چھلانگیں لگاؤ اس آگ میں چھلانگیں لگاؤ دو گروہ ہو گئے ایک گروہ ہو گیا کہنے لگا کہ ہمیں چھلانگ لگا لینی چاہیے رسول آسم نے ان کی طاقت کا حکم دیا ایک گروہ کہنے لگا کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا ہے پھر آگ میں بھی جانا ہے ٹھیک ہے امیر صاحب لیں ہم یہ بات نہیں مانتے وہ بحث کرتے رہے آگ ٹھنڈی ہو گئی امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا رسول صاحب کے سامنے یہ بات لائی گئی فرمایا اگر وہ آگ میں چلے جاتے تو ہمیشہ اس کے اندر رہتے اللہ نے اپنے ساتھ اطیو کا لفظ کیا ذکر کیا رسول کے ساتھ اطیو کا لفظ ذکر کیا حاکموں کے ساتھ اطیو کا لفظ ذکر نہیں کیا, کیا? کیوں? فرمایا حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں اللہ کی اطاعت مستقل ہے رسول کے مستقل ہے حاکموں کی اطاعت ان کے تابے ہے ان نتاعت بالمعوف تعت تو معروف کام ہے آگے حل بتایا فرقہ واریت کا کہ اگر جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف قرآن اور رضیش کتاب و سنت کی طرف ان کنندوں تؤمنون منون اب اللہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو تم ایسا کرو گے اپنے جھگڑے تنازع رسم و رواج باپ دادا کی باتیں کول فتوے لڑیاں چچلے چل سوسائٹی کے دے سوچ اور فکرے ساری ختم کر کے اللہ رسول قرآن ادیس کتابوں سنت پر تم آ جاؤ گے تو تمہارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی اور اگر ادیز سن کے بخاری کی مسلم شریف کی اگر چے مگرچہ چونکے چناچے ہم کو لڑی بابا دادا نانی اما رسم رواج ہم وہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں پھر بے ایمان ہو تم نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر تمہارا ایمان ہے اب میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا رضوان اللہ علیہ لیکن اختلاف حل ہو جاتا تھا جب قرآن اور حدیث کی بات آتی تھی ہمارے بھی حل ہو جانے چاہیے صحابہ میں بھی اختلاف ہوا سب سے پہلا اختلاف ہوا رسول اعصم کی وفات پر کہ فوت ہوئے ہیں یا نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ساتھی کہنے لگے کہ آپ فوت نہیں ہوئے ابکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا یا بدو محمد محمد یاب اللہ لوگوں تم میں سے یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل خوشاک کرنی بھرنی والا محمد رسول اللہ وہ روئے اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے کیونکہ اس کا معبود فوت ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے بات سمجھائی اور جو یہ سمجھتا تھا کہ بات میرا معبود مشکل خوشا عبادت کے لائق کرنی بھرنی والا اللہ ہے وہ تو زندہ اور قائم ہے ہوش کرو یہ صدمہ آنا تھا ثابت قدم رہو یہ وقت آنا تھا یہ برداشت کرنا تھا اور پھر یہ جو ہے ایت پڑی اماں محمد ان اللہ رسول غلط من قبل حرسول اف امات اور قطرن قلب تم کی جنگ میں یہ ایت اتری تھی جب خبر مشہور کر دی گئی کہ رسول اسم وفات گئے شہید کر دیے گئے تو کئی صحابہ آئے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جذبات میں آ کر تلارے رکھ کے ہتھیار رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا جب رسول اللہ ہی نہ رہے صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ نے تنبیہ کی کہ دیکھو پہلے رسولوں کی طرح محمد اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن ڈیوٹی دے کے جانا ہے دو صورتوں میں سے ایک ہوگی سورت جانے کی یا تبھی موت آئے گی یا مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائیں گے تو جو تین نکیلے پتھروں پر چل کے مارے کھا کے تکلیفیں اٹھا کے ریشم جیسی ذلف خون میں ترک کرا کے ستر ستر صحابہ اپنی قبائی میدان میں لٹا کے جو تین تمہارے لیے چھوڑ کے گئے کیا ان کی وفات کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے خبردار نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے نبی نے فوت ہونا ہے جانا ہے تب بھی دین پر چلتے رہنا نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا نبھی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا عمر فاروق کھڑے ہو گرزل بکر رضی اللہ تک اللہ آپ کو خیر دے صدمے کی وجہ سے یہ عید ہم بھول چکے تھے تو نے ہمیں یاد کرا دی اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے اور اختلاف ختم ہو گیا سب اتفاق ہو گیا ایک اور مثال یہ عید کی, عید کی مثال اب حدیث کی مثال دیتا ہوں مدینہ شریف میں اب بھی ہے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے اس کو سقیفہ منی سادہ کہتے ہیں اس کے اندر کٹھے ہو گئے مہادر صاحبہ بھی جو مکہ سے ہدرت کر کے آئے تھے انصار صاحبہ بھی مدینہ والے جن نے ان کو سینے سے لگایا تھا مسئلہ زیر یہ تھا کہ رسول وفات پا گئے اب خلیفہ کون ہوگا اور یہ نظام کون سنبھالے گا مہاجرین بھی موجود تھے انصار بھی اب بکر سدین رسی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تا تشریف لے گئے مہاجروں نے اپنی بات پیش کی کہ دیکھو ہمارے انسار بھائیوں اب بڑا مشکل وقت ہے رسول اللہ وفات پا گئے اب مرتد ہوں گے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور زکاط کے منکر کھڑے ہو رہے ہیں اور جھوٹے نبی اب وہ خلیفہ جس کی ٹریننگ بڑی کڑی ہوئی ہے گھر بار چھوڑ کے تکلیفیں اٹھائی ہیں مہاجر ہے مکہ سے آیا ہے گھر بار چھوڑ کے رسول کا ساتھ دیا اب خلیفہ مہاجروں میں سے ہوگا نا تو کنٹرول صحیح ہوگا نیتیں ان کی نیک تھی یہ گندی سیاست نہیں جو آج کل ہے یہ جو ہماری سیاست ہے نا ہماری ساری دنیا کی جو سیاست ہے اس کو پتا گند ہے. یہ اس کی بات میں نہیں کر رہا بہت اونچے لوگ تھے عظیم ان کی نیت سوچیں فکر صحیح تھی انسار کا نمائندہ کڑا ہوا میرے مہادر بھائیو تم نے بات صحیح کی لیکن بات یہ ہے عرب کے لوگ بڑے حساس پردیسی خلیفہ ہوگا پردیسی خلیفہ تو یہ اطاعت نہیں کریں گے کنٹرول تب ہوگا جب جداد والا برادری کچھ جداد سے دبائے گا کچھ برادری کچھ خاندان کچھ قبائل اس کے ساتھ ہو گئے تو ان فتنوں کو جو ہے نا وہ دبا سکے گا نیت ان کی بھی نیک تھی اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دونوں کی باتیں سنی میں مہادر بھائیوں تم نے سچ کہا انسار بھائیوں تم نے بھی سچ کہا لیکن میں نے رسولہ سمجھے حدیث سنی تھی وہ تمہیں سناتا ہوں المت میں قریش خلیف قریشی ہوں گے جب تک دین پر قائم ہوں گے اختلاف ختم ہو تو ہمارا نہیں ختم ہو سکتا بھائی ساری دنیا مانتی ہے کون مسلمان ہے جس کو نہیں پتا کہ قرآن کے بعد بخاری شریف سب سے افضل کتاب ہے اب بخاری شریف ہے پہلی جلدے نماز کا بیان ہے پانچ ادیسیں ایک صفحے پر پانچ ادیسیں ایک صفحے پر بخاری شریف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفئی ادین کرتے تھے رکوع سے اٹھتے بھی اپنے دونوں ہاتھ رفئی ادین اٹھاتے تھے کندھوں تک پانچ رویتیں جھگڑا رکوع کا ہے کا ذکر ہے نبی کا عمل ہے بخاری شریف ہے پہلی جلدر پوری بخاری میں ایک روایت نہیں ہے نہ کسی اور کتاب میں ایک روایت ہے صحیح جس میں رکوع کا ذکر ہو نبی نے رف دین سے روکا ہو یا نہ کی ہو باقی نہیں کرنی کسی نے نہ کرے لیکن ہوستے تو نہ کرے بات تو ختم ہو گئی رسول وسلم کی حدیث پر اگر کو ختم کرنا چاہے مکے گیا گل نہیں مک دی یہ دل و نہ مکائی اگرچہ اتنی بڑی مسجد وہ آخر ان کے پاس بھی آخر, وہ، آخر وہ، وہ، وہ، باتیں جتنی مرضی کرتے رہو بات تو بخاری پر ہوگی چیف جسٹس تو محمد الرسول اللہ ہے اسلام. آگے کہتے فلا و رپے یؤمنون من حت آک کے منہ کا اس کا شانزول بھی سن لو دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا پانی پر قانون اسلامی یہ ہے کہ بارش آئے نا تو پہاڑوں سے پانی آئے گا جس کی زمین پہلے ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اپنی زمین کو سراب کرے کتنا ٹخنوں تک کھیت بھرے پھر چھوڑے پھر آگے چھوڑے اگلا آگے چھوڑے جہاں تک اللہ کو منظور یہ ہے قانون اسلامی رسول اصم کے پاس کیس آیا آپ رحمت اللہ پیغمبر بھی تھے آپ نے جس کی زمین قریب تھی نا پہاڑ کے قریب اس کو کہا دے کچھ نہ کچھ بلا لے باقی بھائی کے لیے چھوڑ دے رعایت کی اگلے کی بھی حق تو تیرا ہے لیکن کچھ نہ کچھ لے مطلب کیا پورا حق نہ لے چھوڑ دے وہ جس میں آ اس نے کہا آپ نے اس کی رعایت کی اس لیے کہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے آپ نے فرمایا تم ایسا کرو پھر اپنا حق پورا لے لو اور ٹہنوں تک یہ نہیں ہے تو آپ اپنا پورا حق تو لیں تو اللہ نے یہ ایت تو تاری فلا و رب کا لا مینا منہ کا فی ماں شدر قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے یہ مومن میں نہیں ہو سکتے ایماندار نہیں کا ہو سکتے کتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہیں جب تک نماز میاز روزے میں حج میں درود شادی غمی جھگڑے تنازے میں آپ کو آخری فیصلہ کرنے والا تسلیم نکال لیں یہ بے ہی ماننے میں ایک بھی مومن نہیں اور آگے کیا فرمایا دل میں تنگی بھی نہ ہو مان لے مانتا تو ہوں ویسے ایسے ہوتا تو ٹھیک تھا ویسے یوں ہوتا تو ایسے یہ بھی بے ایمان ہے دل سے مانے کہ یہی فیصلہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول نے سمجھا دی اور اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ولابیوں کا مسل و خبر میرے بندوں جیسے میں سمجھاتا ہوں نا ایسے تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا میں تمہارے رگو ریشے سے واقف ہوں تمہاری طبیعتوں سے واقف ہوں فائدے نقصان کا واقف ہوں اگر بات آ گئی اسی میں بہتر ہے بات کہ اللہ رسول کی بات پر اگر بات آ گئی پر جتنے بابے اتنے فرقے بات آ گئی استادوں پر جتنے استاد اتنے فرقے بعد شہروں پر جتنے شہر اتنے فرقے بات برادری جتنی برادریاں اتنے فرقے بات آ گئی اماموں پر جتنے امام اتنے فرقے اور بات آئے گی اگر اللہ پر اور رسول پر قرآن اور حدیث پر کتابوں سنت پر یہاں سب کی بات ختم ہو جائے گی یہ جنکشن ہے باقی برانچ لائنیں ہیں فیصلہ یہاں ہوگا چیف جسٹس محمد اللہ یہ تو وہ شخصیت ہے دنیا کی تم بات کرتے ہو قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے اندر اختلاف ہوگا اللہ پوچھیں گے ہاں یا اللہ پہنچائی اللہ پوچھیں گے نوح علیہ السلام کی قوم سے تمہ نوح علیہ السلام نے بات پہنچائی نہیں اللہ کہیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے نو علیہ السلام تم کہتے ہو میں نے بات پہنچائی ہے تمہاری امت کہتی ہے کہ نہیں میرے ہمارے گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لایا جائے گا امت محمد گواہی دے گی کہ ہاں انہوں نے بات پہنچا دی تھی بات انہوں نے پہنچا دی تھی تو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کس نے بتایا تھا تو امت محمد کہے گی ہمیں محمد الرسول نے بتایا تھا محمد رسول اللہ کو بلایا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی اللہ کے رسول مائیں گے ہاں فیصلہ ہو جائے گا محمد الرسول کا مکان اور ان کی اہمیت فیصلہ کن حیثیت وہ ہے میرے بھائی میری بہن کہ قیامت کو اللہ نبیوں رسولوں اور ان کی قوم میں جھگڑے محمد اللہ علیہ وسلم کے بیان پر نپٹائے گا تیرے دنیا میں نہیں جھگڑے ختم ہوتے آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو رسیلا کہ مجھے صورت نساز سناؤ یہ سورت نسا سناؤ جناب میں آپ کو سناؤں آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں میں ہاں میرا دل چاہتا ہے میں کسی سے سنوں عبداللہ بن مسعود کہتے رضی اللہ تعالیٰ نظریں جکی تھی میری اور میں نے سورت نصاب پڑھنی شروع کر دی جب میں اس ایپ پر آیا نا پکا فا ہی بالکل امت ان بھی شہید ان وجہ نا بکالا ہا اولا محمد وہ وقت کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے تھے ہر امت کا گواہ اس کا رسول ہم لائیں گے اور تجھے بھی ہم ان پر گواہ پیش کریں گے تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بھی بس کر جب میں نے ایسی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے آنکھوں سے زاروں کتار رو رہے تھے میدان ماشر اور آخرد کو یاد کر اس کے بعد اللہ تبارک بتا نے بات بیان کی ایک صابی آئے اللہ کے رسول کے پاس جناب بڑی پریشانی ہے بہت پریشان رہے تیرے صابی تجھے کیا پریشانی ہے کہتا جی میں گھر میں ہوتا ہوں بھی بچوں کے پاس کاروبار میں کھیت میں ہوتا ہوں آپ مجھے یاد آتے ہیں میں سارے کام چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتا ہوں آپ کے پاس آپ کی زیادہ کر لیتا ہوں آپ کی بجلس میں بیٹھتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں آپ کی باتیں س... سکون آ جاتا ہے اطمینان بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے آج میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ جب قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں بڑے اونچے درجے میں ہوں گے میں بھی جنت میں اللہ مجھے لے جائے گا انشاءاللہ تو میں بھی میں وہاں کیسے صبر کروں گا آپ کے بغیر کیسے میں کیسے میرا وقت کیسے گزرے گا اللہ تعالیٰ کے رسول ہم خموش رہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایت اتار دی جبرید علیہ السلام لے رسولما میں <سلام> جو اللہ رسول کی سچی اطاعت کرتے ہیں نا وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نام کیا کون نبیوں صدیقوں شہیدوں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ بہت اچھے ہیں آگے اللہ نے فرمایا رسول فکت اللہ جس نے رسول کی بات مانی نا اس نے اصل میں اللہ کی مانی رسول کا مانا ہوتا ہے بھیجا گیا تو جو بھیجا گیا ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے بھیجنے والے آپ اپنے بیٹے کو ملازم کو بھیجتے ہیں کسی آدمی کے پاس پیسے لینے ہیں یا کوئی اور بات اس کو کہنی ہے وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے اب آپ کو وہ آدمی ملتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں تو نے میری بات نہیں مانی تو نے میری بات سنی ان سنی آپ نے تو اس کو نہیں کہا بات تو آپ کی کس نے کی تھی جس کو آپ نے بھیجا تھا کہ بھیجنے والے کی بات ہوتی ہے تو جو رسول کی بات مانے گا اس نے اصل میں اللہ کی بات مانی اور آگے اللہ نے رسول اللہ نہیں ہوتا آبد اللہ کہ ہم نے رسول شان سے منت سے فخر سے شان سے اور اس کو شان دے کے مقام دے کے اہمیت دے کے ربوفال اس پہ ختم کر کے ہم نے اس کو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل بنا کے صورت میں سیرت میں اکمل بنا کے ہم نے اس پر اپنے پاک کلام قرآن نازل کر کے اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھا کے ہم نے اس کو اس لیے بھیجا تاکہ سارے لوگ اس کی اطاعت کریں اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کے نام پہ اچھل کود کریں اس کے نام پہ خاندان پلیں اس کے نام پر شور شرابے نعرے لگائے ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کرے تابے داری کرے نباز میں درود وظیفہ دیکھنے سننے بولنے بیوی بیٹی کے لباس صبح شام رات دن میں جو مزاجر سرے تسلیم غم ہے جو مزاجر رسول میں آئے اور آگے اللہ نے فرمایا دھمکی دی میں شاہ کر رسول میں باہ ماتا بشدا یہ تب غیر سبیر المومنینا نول ہی ماں طول جہنم مساط مشیرہ جو کوئی مخالفت کرے گا کون جو کوئی عام ہے جو کوئی مخالفت کرے گا وہ حاکم و محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی مرد عورت جوان بوڑھا عالم جائز شہری دیہاتی جو کوئی مخالفت کرے گا کس کی جناب محمد رسول اعظم کس چیز میں نماز نیاز روزے آج درود ودیف پہ شادی گمی چاست معیشت معاشرہ شکل وطورت کسی چیز میں مال کمانے خرچ کرنے دیکھنے سننے صبح شام رات دن گزارنے بل بیٹی کے لباس میں کسی چیز میں بھی مخالفت کرے گا اور جیسے صحابہ کرام رام نے آپ کی اطاعت کی اس کو چھوڑے گا راستے کو ہم بھی اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے جہنم میں داخل کریں گے اس کو اور بدترین جگہ جہنم ہے اچھا اللہ نے اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دے دی تو میں یا ملسول اور یزل نستا ہوں تو میں یست فر اللہ یہ دلّر رحیمہ تو جو گناہ کر لیتا ہے غلطی کر لیتا ہے آئے بخشش مانگے توبہ کرے استغفار کرے اللہ کو باف کرنے والا پائے گا آزما کے دن آ جا آ جا اللہ میرے تو گناہ بہت ہے میرے گناہ بہت ہیں آنکھوں کے گنا کانوں کے زبان کے گنا ہاتھوں کے گنا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے گنا جتنے بھی ہونا زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہونا تو میری رحمت سے زیادہ نہیں آ جا یا اللہ پر پیچھے لکیر پھیر دے آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا رمضان میں وعدہ کرتے ہیں تیرے بندے اور تیری بدیاں اللہ فرماتا ہے مجھے منظور ہے میرے فرشتے تو انتظار کرتے رہے میری رحمت تو تجھے بلاتی رہی تو ہی نہیں آیا شیڈول بنا رکھے تھے ابھی میں جوان ہوں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں دنیا میں انسان کسی کی ملازمت میں دیر سے جائے سستی کرے ایک آدھ دفعہ کے بعد وہ کہتے ہو دو میں سے ایک چھوڑ دو یا نوکری یا غفلت لیکن اللہ کیسا ہے سو سال پچاس سال بھی کوئی نہیں آیا نا اور اگر آیا ہے سچے دل سے جھک کے اور اللہ سے معافی مانگے گڑ گڑا کے آیا ہوں تیرے در پر تجھے فار سمجھ کر بخشتے مولا مجھے گناگار سمجھ کر اللہ کہتا ہے چل تیرے سارے گناہ ما. یا اللہ سارے معاف صبح کے شام کے رات کے دن کے اتنے فرمایا آگے کے لیے چال چرن درست کر لے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کہا آ تو سہی تحیح تو. تو تو. بھاگا پھرتا اللہ نے قرآن دیکھ میں آئیو انسان ہوں غرہ ربل کریم بےکل کریم اور انسان کس نے تجھے کریم رب شفقت والے سے دور پکا رکھا ہے نزدیک تو آ کیا کہتا ہے کچھ نہیں مانگتا سے کیا کہتا ہے اچھا کھاؤ اچھا پہنو دوست ابار میں رہو بچوں میں میری نیم سے فائدہ اٹھاؤ ایک اللہ مشکل کو آ سمجھو ایک رسولہ سمرہ نما سمجھو پانچ ٹائم نماز پڑھو ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو تنائیوں میں بیٹھ کے قبر کے اندھیرے عمال ناموں کا تلنا اور رب کی پیشنس کو یاد کر لو جو دین کی خدمت کر گئے نبی ولی رسول پیغمبر ان کے لیے ان کے ساتھ محبت کرو اور جو آسمان علم کے سے ستارے تھے قبر میں تیرے ساتھ کسی نے نہیں جانا یا رب کا سوال ہوگا یا رسول کا یہ سوچ فکر ہم پیدا کر لے باقی رب کی رحمت آئے گی بیڑا پار ہو جائے کر لیتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں شیڈول دیکھی جائے گی پھر اللہ بھی کہتے دیکھی جائے گی اور پانچویں پارے کے آخر میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے جب ان کے پاس ازت تلاش کرتے ہیں جو میرے باغی دشمن ہیں ان سے جا کے دوستیاں کرتے ہیں حالانکہ ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں ساری عزتیں تو اللہ کے پاس مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حکمران مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ جو خود مکروض ہو رہا ہے جو خود لوگوں کے آگے جو ہے نا چین سے اور دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے امریکہ جو چودہ سال خود ذلیل ہو رہا ہے جس کے اندر سے اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے یار اللہ اکبر اللہ اکبر نماز میں تو تمہیں یہ بات پکوائے گی کہ اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑھا ہے, ہے, ہے اللہ فرماتے ان کے پاس عزتیں تراش کرتے ہیں عزتے تو اللہ کے پاس ہیں ساری عزتیں اور اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ مدرس میں بیٹھے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے رسول رسم کی توہین ہو رہی ہے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن حدیث پر لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں اور دین کے شاعر پر پردے پر داڑھی پر ہیں جو سچ بول رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو امانت کا مظاہرہ کر کے سودے کا عیب بتاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے پھر ایسی مجلس میں سے یا تو اٹھ جاؤ ورنہ تم بھی ویسے ہی ہو جیسے مذاق کرنے والے ہیں باز آ جاؤ اس بات سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس پر استقامت دے خاتمہ اس پر فرمائے اللهم صل اسلام على المسلمين اللهم اسلام على المسلمين اللهم صل جهاد والمجاهدين اللهم ارفع من السجون اللهم اشف مرزانا مرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم استر عوراتنا وانور واترنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب